اللہ الرحمن اللہ و رحمن الرحیم علی محمد صحمۃ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہ وطمال شاہ واقعی تمام سامعین نگرامی خان سامعین باخران اگر برادران سب کو صبح سلامت کرتے ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر چار سو چوبیس ابلی ہے سکسٹی چار سو چوبیس اور دعوت شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے دروش کی تعداد ہے اور چھسٹھ جو ہیں اور فتح کا درست نمبر آج چھسٹھ ہمارے سلسلے دس عورات فتح کا حصہ اول یعنی ملک الجبار کے حصے میں ہیں آپ لوگوں کو بتایا دہم کل پچاس لا الہ الا اللہ ہیں افضل الذکر ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کچھ دعا کلمات کبھی اسماء الحوشنہ اس کے ساتھ شامل ہیں تو آج جو ہے جو ہے کل گیارہواں لا اللہ کی توضیع ہو چکی تھی آج بارہواں لا الہ اللہ کی توضیع ہو رہا ہے تو آج کے درخت میں جو ہے چار سو چوبیس ابلی سرسدمی اس موقع میں بارواں ہے تو مکمل دعا یہ ہے لا ال امان اللہ لا ال امان اللہ یہ مقدس کر نما ہے کی توضی لوگوں کو تھو دے دوں گا لا الا اللہ کی توضیع تو لوگوں کو شروع سے دیتے آیا ہوں ہاں جی اور یہ بھی آپ بتایا افضل لا اللہ ہے تمام ازکار میں سب سے زیادہ ثواب لا اللّہ کا ہے اللہ کے پیارے نبی کے حدیث مبارک ہے آپ فرماتے ہیں جب بند مومن پھلوں سے دل سے لا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جس طرح موسمی خزان میں درختوں سے پرتے پتے گر جاتے ہیں اللہ عنبر آپ دیکھئے رضان کرامی کتنا ثواب اس مقدس کرنے کا ہاں جی اس کا کتنا بڑا اجر ہے اسی طرح اللہ کے پیارے نبی سے سوال کیا سب نے کہ اللہ کے پیارے نبی ہاں آیا جنگ بدل والوں کے برابر ثواب ملنے والی کوئی نیک عمل ہے تو آپ نے فرمایا جو شخص خلود دل سے لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنگ بدر کے مجاہدین کے برابر ثواب عطا کرے گا ہاں اتنی بڑی ثواب اور اجر ہے ہاں جی اور توامی پوری خلوص کے ساتھ اس مقدس کلو کو جو کہ کلم توحید ہے کل میزان میزان عمل میں جو ہے سب سے زیادہ وزنی تسبی میں سے ازکار میں سے لا الہ الا اللّہ آزان کرامی تو لا الہ نہیں ہے کوئی معبوط ہاں جی کوئی شعب پرشش کے لائق نہیں اگر کوئی کائنات میں کوئی معبوط ہے پرشش کے لائق ہے تو اِلَّا اللہ شفای اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس کے تو اس کے لیے یوں بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذات اقدس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت اور پرشش کے لائق نہیں لا ال امان اللہ اس مقدس کلمے کی جو اس میں جو توضیح طلب ہے اس کے توضی درا عربی لغات میں امان جو ہے یہ امین یا امنو و و امنا و امانتاً و امناً اس کے مختلف مصادر ہیں ان کا معنی یہ لکھا ہے بے خوف ہونا محفوظ ہونا مطمئن ہونا ہاں جی اور امانن کے معنی سیفٹی حفاظت حفاظت یا القاموس سے جدید نامی لغت عربی لغت نے یہی تجمہ کیا ہے اس ممالک کا کا امانن کا وہ امانن من اللہ ہاں جی تو من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی جانب سے تو ہاں جی تو لا الہ الا اللہ امانن من اللہ ہاں جی اللہ تعالیٰ جو ہے کس باغ کوئی معبود نہیں امان من اللہ اب اس کی توجہ اس کا یہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں جی ہم اسی اللہ سے امن و سلامتی اور حفاظت چاہتے ہیں امان امین اللہ ہاں جی تو اللہ تعالی سے جو ہیں امن و سلامتی چاہتے ہیں کیونکہ امن و سلامتی صرف اللہ ہی سے ملتا ہے وہ اللہ ہی جو ہے ہمیں امن و سلامتی دینے والا ہے تو اس کے سوا کسی کی بس اور طاقت میں نہیں ہے کسی کو کسی مثبت سے نجات دلائے کسی آفت سے نجات دلائے ہاں جی اس لیے اللہ ہی سے امن منگائے سچا اور حقیقت میں بالحقیقت امن دینے والا ہر مثبت سے بچانے نجات دینے والا ہر آفت سے بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرامی ہے کیونکہ پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں تو یہاں ہم نے کہا جو ہم اللہ ہم جو ہے اسے اللہ سے امن و سلامتی اور حفاظت چاہتے ہیں تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال عجیے سوال کس چیز سے امن چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو جواب واضح ہے کہ غضب و قہر علائی سے امن و حفاظت چاہتے ہیں کیونکہ غضب و قہر سے ہے تو اللہ خود امن دے سکتے ہیں نا اور کسی کے پاس تو نہیں ہے اور کسی کے طاقت میں نہیں ہیں ہاں جی اللہ کسی کو نابود کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے اللہ کسی کو بچانا چاہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے پرانایت اللہ بھئی ہم سچ کا اللہ بز کا شف اللہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو آل پہنچے تو ہاں جی اگر اللہ تمہیں کوئی ضرور پہنچائے تو اللہ کسی وقت کوئی اس تکلیف کو مشقت کو دور نہیں کر سکتا ہے ہاں جی اور اسی طرح اللہ کوئی خیر پہنچانا چاہتے ہیں تو بھی کوئی روک نہیں سکتا ہے پچھلے جو ہے اللہ سے امن چاہتے ہیں کس چیز سے اب سے آپ چیز یہ ہے کہ غذب و قہر علاج سے امن و حفاظت چاہتے ہیں اللہ خود سے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب اور قہر و غضب سے اپنے حفظ زبان میں رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں عالم میں. قار و غضب اور آزاب الہی سے اللہ ہی امن و حفاظت دے سکتے ہیں اس کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کے قہر و غضب سے امن دے سکے اگر ہے تو کوئی بتا دے یا آپ محفوظ رہ سکیں نہیں نہیں کسی کے بس میں نہیں اب دیکھیں یہ کرونا وائرس جو ہمارے درمیان ہے ہاں جی کرونا وائرس دنیا کی عٹیمی طاقت امریکہ جیسا برطانیہ جیسا چین جیسا ہندوستان جیسا وہ پاکستان بھی عٹیمی طاقت ہے ہاں جی روس جیسا سب جو جی اس ایک وائرس کے سامنے بے بس ہے لاکھوں انسان مر چکے ہیں ہاں کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ سے اوپر لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کے لیے کوئی علاج جو ہے کوئی ویکسین کوئی دوائی اس کے لیے اس کے لیے ہاں تیار نہیں کر سکا ابھی چار پانچ مہینے ہو گیا بلکہ چھ مہینے کے قریب ہو گیا شروع ہو کے لیکن ابھی تک جو ہے ایک ویکسین تیار نہیں کیا اس کر سکا کیوں ہے کہ اللہ جب تک نہیں چاہیں گے دنیا سب مل جائے دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے ہم اتنے بے بس اللہ کے سامنے انسان کہ ایک ہاں اللہ اگر کسی پر ایک مچھر کو مسلط کرنا چاہیں ہاں ایک حقیر جراسیم کو مسلط کرنا چاہیں تو کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے آپ کو پتہ ہے نمرود جس نے خدائی دعویٰ کیا ہاں جی اللہ نے ایک جو ہے مچھر کو اس ناک سے اس کے دماغ میں گزار دیا وہ مچھر کو اتنی دیتے تھے اتنی ازیت دیتے تھے کوئی بھی دوائی اس کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوا آخر ایک حکیم نے یہ تجویز دیا بادشاہ سلامت اور کوئی جو ہے علاج اس کے لیے نہیں ہے ایک علاج ہوئی وہی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کہ ایک جو ہے روڈ کا ایک جو ہے وزنی چپل رکھنا پڑے گا ایک بندہ اوپر کھڑا رکھا کے پاس. ہاں جی کہ جب بھی آپ کو درد کریں یہ زور سے وہ چپل اس درد کی جگہ پر ماریں تو آپ کے لیے کچھ دیر کے لیے ابحاقہ ہو جائے گا اور اسی طرح اس مچھر نے اتنی ستایا اتنی ستایا کہ اس کے سر پہ وہ چپل مارتا رہا مارتا رہا آخر اسی میں وہ ذلت و خاری میں مر گیا جات نہیں مل سکا تو یہ ہے وازیم اللہ ہیں اس لیے ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا المان جی بلّہ اور اسی کاغذات سے امن و سلامتی اور حفاظت کا سوال کرتے ہیں چونکہ وہی ہمیں بچا سکتا ہے ہر آفت سے ہر مصیبت سے ہر مشکل سے عجاء نگرام اگر ہمیں ان باتوں پر یقین پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری فضل درسی کرتا ہے لیکن کاش ہمیں لوگوں پر یقین ہوتا ہے لیکن اللہ پر یقین نہیں ہوتا اپنی مال دولت پر یقین ہوتے ہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا ہے ہمارے مشکل سالہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہے جب کہ حق بات یہ ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ آپ کا رشتہ آپ کا تعلق آپ کی محبت اللہ سے ہو کیونکہ وہی اللہ سب کچھ ہے وہی اللہ آپ کا خالق ہے وہی رازق ہے وہی مالک ہے ہاں جی جنت میں جانے کا مجال اسی کے ہاتھ میں ہے جانب سے بچانے کی طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے ہاں جی آپ کی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو حق یہ رکھتا ہے بندہ اور اس کے بے نہاد رحمتوں کے سمندر میں ہم غرق ہیں اس کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں لیکن ہم اس کو یاد نہیں کرتے ہمارا رشتہ تعلق محبت اس اللہ سے اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے حضین گراہ لہٰذ دعاؤں پر غور و فکر کر کے ہندی دعاؤں پہ تدبر کر کے اللہ سے سچی محبت کی کوشش کریں آرزۂ کرام ان دعاؤں کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں ان کے حقیقت پر غور و فکر کریں تدبر کریں سوچنے کی کوشش کریں تو اسی دعا کی توضیح میں جو ہے اس کے السنت والجماعت کے عالم دین میں معلوم بتا سر ایک بندے نے اس کی شرح لکھ کے اورادِ فتح کی اور وہ مختصر ہیں ہاں تو جناب عنص الصاوری صاحب انہوں نے لکھا ہے اس لیے جناب عنص الصاوی صاحب نے بھی اس دعا کی تشریح میں لا الہ الا اللہ امانہ من اللّہ توضیح میں فرمایا ہے اللہ تعالی ہمارا معبود حقیقی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس کی پناہ کے لیے التجا کرتے رہتے ہیں یعنی غمیں ہر مصیبت سے ہر عذاب سے جو وہی پناہ دیکھ سکتے ہیں لہٰذا اس کی پناہ کے لموسی کی حضور درخواست کرتے رہتے ہیں جب اس کا کرم شامل حال ہو تو کوئی مصیبت نہیں آ سکتے جب تو اللہ کی کرم ہمارے شامل حال ہو تو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف ہمارا گھیراؤ کر سکتی ہے لیکن اگر اس کی کرم ہم سے اٹھ جائیں تو پھر انسان مثبتوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا اور اس کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا تو یہ مشل میں زین گرائیں اور یہ باتیں جو ہے شرع اراد فتح سوا نمبر سطح تر تو ازن گرمی سابقہ جو ترجمہ ہیں وہ اس لحاظ سے کہ امان محفول ملخ ہے اور اس کا عامل معصوف ہے یعنی امن تو امانا ہاں اور یہ بھی ممکن ہے کہ امین تو خیل معضو ہو اور یہ امان منظر اس, اچھا اس کے بدلے میں لایا گیا ہو تو معنی یہ ہوا ترجمہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ سے ہم امن چاہتے ہیں اللہ سے ہم امن چاہتے ہیں کیونکہ حوادثات سے امن دینا اور نہ دینا اور اخروی آفات و عذابات سے نجات اور سلامتی و حفاظت بھی اللہ ہی سے ملتی ہے حضین گنامی ہاں جی تو یہ جو ہے اس مقدس دعا کے اس کا ایک ترجمہ جو میں نے یہاں لکھا نہیں تھا میرے ذہن میں اس کا یہ بھی ایک معنی آ رہا ہے کہ اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ ہاں جی امان اللہ لا خود لا الہ الا اللہ جو ہے ہاں جی مقدر کے ساتھ جو ہے ایک معنی ہے اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود اللہ الہ الا اللہ اللہ کی طرف سے اس کی عذاب سے بچانے کا اودی عذاب سے بچانے کا یہ ایک سیفٹی ہے یہ ایک حفاظتی سرٹیفکیٹ ہے ہاں اس کی حدیث مشہور ہے ہاں جی اس حدیث مشہور ہے ہاں جی پیارے نوین حرمایہ حدیث وہ سلسلہ تو میں ہے کلمت اللّہ نے لا الہ اللہ مج اللہ کا مضبوط قلعہ ہے من دخل حس نے امین امین آزاب جو اس حصم میں اس مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا یعنی جس نے خلوص دل سے سچائی کے ساتھ لا الہ اللہ پر ایمان لایا اور تصدیق زبان سے اقرار کے دل سے ایمان لایا آج سے اس کلمے کا زبان پہ اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کے مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا ہانے مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا یہ بھی تمام عسلمانوں میں اتفاق ہے جو شاخ لا اللہ اللّہ ہے سچائی کے ساتھ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے بولا وہی جنہ گناہ گار کیوں نہ اس کو اسی گناہوں کا سزا بگڑنے کے بعد آخر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دیں گے کیوں اس لئے کہ اس نے لا اللہ کا اقرار کیا اللہ کی توحید کا اس لحاظ سے جو ہے خود الہ الا اللہ پورا یہ مقدس کلمہ اللہ کے اعزاز سے ایک سیفٹی ہے ایک حفاظتی تعویز ہے یوں سمجھو جو بن جا حضور دل سے خلوص جس اس مقدس کلمے کو ورد زبان رکھیں گے تو اس کا اسی کا زبان رکھنا ہی اس کو کل عذاب علاش سے ایک سیفٹی ہے اس کو نشاد کا ایک وسیلہ ہے ذریعہ ہے امن ملنے کا عذاب علاح سے ایک وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے لیکن واضح اور ترجمہ جو ہیں یہ جو پہلا آپ لوگوں کیا ہے جو لفظی طور پر وہ تجمہ زیادہ واضح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم اسی اللہ سے امن و سلامتی اور حفاظت چاہتے ہیں یہ معنیٰ زیادہ واضح ہے تو الزاں نگرامی میرا بار بار آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے اور دنیا میں ان دعاؤں کو صرف زبانی پڑھنے کی عادت پڑا ہوا ہے ہاں معنیٰ سمجھنے کی کوشش ہم لوگ کم کرتے ہیں اس وجہ سے ان سے ہمیں جو تو ہمارے اندر جو روح توحید اور خدا سے جو مضبوط رشتہ جو پیدا ہونا چاہیے جس طرح اتنے عظیم افرادوں کو صبح آدھا گندہ گندہ پونے گھنٹہ پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر وہ روحانیت نہ آنے کی وجہ ہے کیونکہ ہم ان کے معنی مفو کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں اس کے ثواب تو مل جاتے ہیں لیکن وہ روحانی قوت ہاں جو خدا سے وہ مضبوط رشتہ وہ مضبوط ایمان جس کی برکت سے آپ جو ہے آپ کی نظر میں دنیا حخیر ہو جائے آپ اپنے ایمان کو دنیا کے لیے نہ بیچیں مالی دنیا کے نبی چھانج اپنی ایمان پر توحید الہی پر تغوی الہی پر مضبوط پلائی دیوار کی شکل اختیار کرنے کے لیے ان کو خوراک بامار پر پڑھنے کی کوشش کریں ان کے معنی مخوم کو سمجھنے کی کوشش کریں ہاں جی کوشش کریں کسی محلے کے عقم سے دعا سے ہاں ان کے ترجمے پڑھیں ہند دعاؤں کے سارے دعاؤں کے ہم جنہیں بھی دعا پڑھتے ساری دعاؤں کی ترجمہ پڑھ کر آپ پڑھیں گے دعا تو آپ کے اندر آجیزی آ جائے گا خلوص دل آئے گا آپ کو پتہ چلے گی کہ میں اللہ سے کیا چیز مانگ رہا ہوں میں اللہ کے کن الفاظ میں اللہ کی تقدیس کر رہا ہوں تمجید کر رہا ہوں اس کی مدح سرائی کر رہا ہوں اس کی تصبیح کر رہا ہوں آپ کو معنی سمجھیں گے تو ایک الگ لطف آ جائے گا تو یہ میری دخا ہے میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کی حقیقی معنی معلوم سمجھ کر پڑھنے کی توفیقہ تفریح آمین عرب.